دنیا بھر کی کہانیوں کے اردو ہندی ترجمے سننے کے لیے ہمارا نیا چینل ترجمہ ضرور سبسکرائب کریں شکریہ کرشن چندر کی کہانی گیت اور پتھر نفرت بھی ایک طرح کی محبت ہے اعجاز حسین زیدی کی مثال آپ کے سامنے ہے زیدی کو عورتوں سے نفرت ہے کیونکہ زیدی بدصورت ہے اور اسے اپنی بدصورتی کا شدید ترین احساس ہے زیدی ٹھنگنا بلکہ بونا ہے اور اسے اپنے کوتاہ قد ہونے پر فخر نہیں زیدی کی چال میں ایک ایسی عجیب سی ناہمواری ہے کہ جسے دیکھ کر بے اختیار ہنسی آ جائے اور جب لوگ اس کا دل رکھنے کے لیے اس پر ہنستے نہیں ہیں اس کی عزت کرتے ہیں اس کی آگت اچھے ڈھنگ سے کرتے ہیں خاص طور پر اسے اپنے پاس بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ اور بھی خفا بلکہ برف روختہ ہو جاتا ہے شاید وہ دل سے چاہتا ہے کہ لوگ اسے بدصورت ٹھنگنا بونا کہیں اسے گالی دیں اس سے دور دور رہیں میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جو لوگ اسے پھٹکارتے ہیں وہ ان سے خوش رہتا ہے اور جو لوگ اس کی دل جمعی کی کوشش کرتے ہیں وہ انہیں اچھا نہیں سمجھتا بلکہ اس کی دل جمعی کی جتنی کوشش کی جائے وہ اتنا ہی قبیدہ خاطر ہوتا جاتا ہے میرے مشاہدے میں زیدی پہلا آدمی ہے جو اس حد تک اذیت ناک ہے کہ ہر وقت اپنے آپ کو ذہنی طور پر کوڑے مارتا رہتا ہے زیدی بیسویں صدی کا باشندہ ہے اس لیے ایک فلم کمپنی میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہے اگر وہ سولہویں صدی میں ہوتا تو کیتھولک راہب ہوتا سخت گیر ہوتا اسفل ترین محتسب ہوتا لیکن بیسویں صدی نے اسے فلم ڈائریکٹر کا اسسٹنٹ بنا دیا ہے اسے اس بات میں بھی مزہ آتا ہے کہ اس کی تقدیر اس قدر بری ہے لوگ خوبصورت اشیاء اچھی باتوں اور جمالی اوصاف سے حز اٹھاتے ہیں زیدی کو دکھ درد گناہ بدصورتی اور اس گہرائی میں دلچسپی ہے جو نیچے جاتی ہے جو چیز اوپر اٹھتی ہے جیسے آسمان درخت کی چوٹی کبوتر کی اڑان ان باتوں میں اس کی دلچسپی قائم نہیں رہتی وہ شر بدی اور نفرت کا قائل ہے اس میں اور فرشتوں میں صرف ایک قدم کا فاصلہ ہے زیدی کو عورتوں سے سخت نفرت ہے وہ ان کے سائے تک سے نفرت کرتا ہے وہ انہیں ادنا ترین مخلوق کہتا ہے شوپنہار کا پرستار ہے اسٹوڈیو میں جہاں عورتیں کھڑی ہوں گی وہاں لوگوں کے ٹھٹ کے ٹھٹ نظر آئیں گے لیکن زید کبھی وہاں نہ ہوگا اگر کبھی اسے لڑکیوں کے پاس سے گزرنا پڑے تو وہ اس قدر اکڑ کر اور اس قدر تن کر چلتا ہے کہ اس کی حالت مذہقہ خیز ہو جاتی ہے جیسے اس کے جسم کا ذرہ ذرہ عورت عورت پکار رہا ہوں بھوک جب اس منزل پر پہنچ جائے تو نفرت بن جاتی ہے بھوک دراصل زندگی حرکت عمل کی علامت ہے لیکن بھوک کی آخری منزل موت جمود اور سکوت بھی ہے زیدی کی جنسی حصیات اس قدر نازک ہو چکی ہیں کہ شاید اسے مرد کہنا بھی ایک مبالغہ آمیز حقیقت ہوگا زیدی کی مردانگی نے اپنی بدصورتی سے مار کھائی اور یہ بدسورتی عورت کی نسائی جمالیت سے ٹکرا کر نفرت میں مبدل ہو گئی اب وہ نہ مرد ہے نہ عورت سرتاپا نفرت ہے وہ ایک ایسی پریشان روح ہے جس نے اپنا آپ الجھا اُلجھا کر گرہیں لگا لی ہوں اور اب ان گرہوں کا کھلنا اس کے لیے نہایت مشکل ہو شاید اب وہ خط مستقیم کی تاب نہ لا سکے گا زیدی کی یہ حالت ہمارے ملک کے سیاسی رہنماوں سے بہت ملتی جلتی ہے زیدی سے اگر یہ کہا جائے کہ فلاں عورت کو سیٹ پر حاضر ہونا چاہیے تو اول تو زیدی سنی انسنی کر دے گا دہرانے پر اس طرح گھورے گا گویا آپ نے یہ کہہ کر کسی فیلے شنی کا ارتکاب کیا ہے اگر آپ زیادہ ڈھیٹ نکلے تو وہ سیٹ چھوڑ کر باہر چلا جائے گا اور پھر وہاں سے وہ مطلوبہ عورت کو بلانے کے لیے کسی چپراسی کو بھیجے گا یا کوئی دوسرا پیامی ڈھونڈے گا چاروں ناچار اگر اسے خود جانا پڑے تو لڑکی کے سامنے کھڑا ہو کر ہوا سے بات کرے گا سیٹ پر آئیے اور اس کے بعد یکلخت وہاں سے چل دے گا اس کی حرکات میں اس وقت روانی نہیں ہوتی عموماً زندگی میں ایک ترتیب ہوتی ہے ہر حرکت میں ایک تواتر کا احساس ہوتا ہے زیدی کو دیکھ کر اس وقت یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ انسان نہیں ہے ایک بے روح پیکر ہے جو اٹھا کر لڑکی کے سامنے لایا جا رہا ہے اس کی چال ڈھال گفتار اتوار میں ایک عجیب بے ہنگم میکان کی حرکت کا احساس ہوتا ہے آٹو مشین کے بیتال افعال بھی شاید اس سے بہتر ہوتے ہوں گے بالعموم عورتوں کا اثر مردوں پر بہت ہوتا ہے شدید ہوتا ہے اور جب تک آساب تولید و تخلیق قائم رہتے ہیں اثر ہوتا ہی رہتا ہے لیکن جتنا اثر اس مخلوق کا میں نے زیدی پر دیکھا ہے اور کسی فرد پر نہیں دیکھا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ زیدی کے جسم اور روح کا ہر ذرہ ایک آنکھ ہے اور عورت کے وجود کو دیکھتے ہوئے اس سے منکر ہونے کے لیے بے ہے لوگ دو آنکھوں سے عورت کو دیکھتے ہیں اور مر جاتے ہیں زیدی کروڑوں آنکھوں سے دیکھتا ہے اس کے دل کی کیا حالت ہوگی میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہنچ کر محبت نفرت میں اور زندگی موت میں تبدیل ہو جاتی ہے جب ہمارے اسٹوڈیو میں رمبھا پہلی بار آئی تو پروڈوسر سے لے کر سیٹنگ بوائے تک مسرت سے چہکنے لگے دراصل خوبصورت عورت خوشی کا ایک لمحہ ہے جو جنت کی وادیوں سے اس سرزمین تک آتا ہے پھر اس لمحے کو پانے چکھنے حاصل کرنے اس کے لیے مر جانے کے لیے بےقراری کیوں نہ ہو اور رمبھا تو ایسی عورت تھی جیسے ہستی لہر لہکتی ڈالی مہکتی کلی جیسے فضا میں تبسم کی کمان کھینچ جائے اور گم ہو جائے. اور گم ہونے کے بعد بھی تخیل میں اس کے رنگ چمکتے رہے یہی حال رمبھا کا تھا عورتیں جوان بھی ہوتی ہیں خوبصورت بھی ہوتی ہیں شعریت رس اور غنائیت سے لبریز بھی ہوتی ہیں لیکن رمبھا کے حسن کی لئے دوسری عورتوں سے بالکل الگ تھی اس کے حسن کا احساس اس کے سامنے نہیں اس کے سامنے سے گزر جانے کے بعد ہوتا تھا جیسے کوئی چیز چمک گئی وہ سامنے سے گزر جاتی اور بعد میں یہ خیال آتا خیال نہیں آتا تصویریں سی آتی پھولوں کے گجرے قوس قزا کے رنگ بچوں کا تبسم آسمان کی دھنک رات میں کہکشاں کے دودھیا شرارے موتیوں کی لڑی یکایک بکھرتی ہوئی ان سب تصویروں کا خیال اسے دیکھ کر آتا تھا اس کا حسن فانی تھا لیکن اس حسن کی گونج دیرپا تھی جو تصویریں اس حسن کو دیکھنے سے اجاگر ہوتی تھیں وہ لافانی تھی خوبصورتی کی اس سے بہتر تعریف نہیں ہو سکتی رمبھا کو دیکھ کر یہ خیال نہ آتا تھا کہ یہ عورت فلم ایکٹریس ہے بیوی ہے بچوں کی ماں ہے غم روزگار اور ذوق نمود کی بے سے آگاہ ہو چکی ہے وہ جدھر جاتی تھی فضا میں شولہ سا اڑتا تھا کئی پروانے خاکستر ہو گئے غیر ممکن تھا کہ ایسے وجود سے زیدی کو نفرت نہ ہوتی تحت سرا کا رہنے والا بلندی سے نفرت کیوں نہ کرتا اگر محبت نفرت ہے تو گہرائی بھی ایک طرح کی الٹی بلندی ہے اس کے تخیل میں وہ افق نہ تھے جن پر بجلی کا کوندہ لہراتا ہے وہ اس تاریخ افق تک نیچے پہنچ گیا تھا جہاں کیچڑ کا لجلجا مادہ اکٹھا ہو جاتا ہے اور خیال میں کیڑے رینگنے لگتے ہیں جیسے مثبت اور منفی ایک دوسرے سے الگ رہتے ہیں اسی طرح سیٹ پر رمبہ اور زیدی ایک دوسرے سے الگ اور دور رہتے تھے انسانی فطرت پانی کی طرح اپنی سطح ہموار رکھتی ہے رمبھا نفرت نہ کر سکتی تھی وہ تو افق پر چاند کی کرن تھی گہرائی کی کیچڑ نہ تھی وہ پر پھیلائے ڈولتی, ڈولتی, نیچے اتری مسکرائی لجائی موم ہو گئی وہ زیدی کے لیے اس قدر نرم بن گئی کہ زیدی اسے نگل بھی نہ سکا خود پگھل بھی نہ سکا رمبھا زیدی سے ہنس کر بات کرتی تو زیدی درشتی سے جواب دیتا رمبھا اسے چائے منگوانے کو کہتی تو وہ جان بوجھ کر چائے نہ منگاتا رمبھا کہتی زیدی صاحب آپ کے کپڑے میلے ہیں زیدی دوسرے روز زیادہ میلے کپڑوں میں آتا رمبا کہتی ڈاڑھی بڑھائی ہوئی ہے روز شیو کیا کیجئے زیدی صاحب زیدی نے سچ مچ داڑھی بڑھا لی مولانا ابوالکلام آزاد کسی سی داڑھی چھدری چھدری لمبوتری داڑھی جو زیدی کے چہرے کو ایک عجیب وجاہت بخشتی تھی رمبا کہتی زیدی صاحب فلاں پکچر بہت اچھی ہے آئیے دیکھائیں زیدی جواب دیے بغیر کسی دوسری پکچر میں چلا جاتا درحالی کے ایک گھنٹہ پہلے وہ خود اسی پکچر کو دیکھنے کا خواہش مند ہوتا اور اپنے دوستوں کے ساتھ وہیں جا رہا ہوتا تھا اس کا جسم اور اس کی روح اپنی پوری قوت اور شدت سے رمبا کے خلاف مدافعت کر رہے تھے اس نے شاید سوچ رکھا تھا میری بدسورتی روتی جائے گی لیکن ہار نہیں مانے گی اس کی آنکھوں کی مجمونانہ چمک کہ دیتی تھی کہ مقابلہ بہت سخت ہے رمبھا نے اپنا رنگ نہیں بدلا یہ تو کہنا ٹھیک نہیں کہ اسے زیدی سے کوئی لگاؤ تھا اتنی دلچسپی ضرور تھی کہ وہ اس کے عورت سے نفرت کے جذبے کو ضرور فتح کرنا چاہتی تھی اور وہ اس کے لیے برابر کوشہ رہی لیکن چونکہ خود بے حد حسین تھی اور حسن میں خود ایک ایسی تمکنت ہوتی ہے جو اتنی کاوش کی تاب نہیں لا سکتی میرا مطلب یہ ہے کہ حسن خود چمکتا ہے حسن اس قدر آبدار ہے کہ اسے چمکنا ہی چاہیے اس کی فطرت سے روشنی پھوٹ پھوٹ کر نکلتی ہے زیدی ایک کاوش سے کم نہیں جیسے جلی ہوئی لکڑیاں جن میں پھونک پھونک کر آگ روشن کی جائے رمبہ ہر وقت چمکتی تھی کاوش سے کم کام لیتی تھی کہ خود آگ تھی سمجھتی تھی ایک دن جلا بیٹھوں گی اس لیے مسکراتی تھی کہ لگاتی تھی نرم رو ہو جاتی تھی جیسے روئی کا گالا وہ آہستہ آہستہ زیدی کے دل پر پھرتی تھی جیسے مرغی انڈے پر اس کے حسن کے نرم نرم پر زیدی کے دماغ کی پتھریلی سطح کو چھوتے رہتے تھے اور یہ گویا بالکل انجان پنے میں ہوتا تھا اس قدر بھولے پن اور معصومیت سے کہ زیدی کی نفرت اور بھی بڑھ گئی اب تک زیدی کی نفرت کی منزل یہ تھی کم نگاہی خداگاہی اور لا لاپرواہی اب نفرت اتنی بڑھ گئی کہ اس نے کبھی کرسی اچھی ہے وہ آدمی برا ہے یہ پیالہ ٹوٹا ہوا ہے یہ فقرہ غلط ہے یہ زاویہ درست ہے چھوٹے چھوٹے منہنی سے فکرے سخت کرخت نپے تلے میکانکی انداز میں ایک جھٹکے سے بل کھاتے ہوئے پتھر گلاب کی کلی کی طرف رجوع کر رہا تھا پھر یہ نفرت اور بڑھی جب رمبھا نے شانت سے محبت کرنی شروع کی شانت ہیرو تھا رمبھا ہیروئن محبت اتنی ہی لازمی ہے جیسے دو وقت کا کھانا یا ساڑی کے ساتھ بلاؤز پہننا زیدی اس محبت کو قریب تر لا رہا تھا وہ دونوں کو اکٹھے ہونے کا موقع دیتا شارٹ سے پہلے دونوں کو الگ لے جا کر ریہرسل کے بہانے الگ چھوڑ دیتا چائے کی پیالیوں میں شراب لا دیتا کہ سیٹ پر شراب پینا منع ہے لیکن چائے پینا منع نہیں ہے اس لیے بے دودھ کی کہہ کر شراب منگائی جاتی اور زیدی یہ بے دودھ کی چائے خود لاتا تھا اور رمبہ اور شانت کی حرکتوں سے اپنے جذبے نفرت کو تقویت پہنچاتا رہتا تھا غالباً اس پر یہ احساس غالب تھا کہ عورتیں کتنی جاہل ہوتی ہیں کیسے ریچھ جاتی ہیں کس طرح شانت جیسے چغت سے پیار کر سکتی ہیں کتنی جلد بے وفائی کا جاما پہن لیتی ہیں یا عورتیں نفرت کے قابل ہی تو ہیں جوں جوں زیدی کی نفرت بڑھتی گئی وہ اور بھی رمبا کے قریب ہوتا گیا اب اس کی باتوں کی ناہمواری غائب ہوتی گئی اب وہ اس کے سامنے ہنس دیتا تھا کہے کہے لگاتا تھا پنچ اور ویکلی کے لطیفے بیان کرتا تھا اسے پڑھنے کے لیے کتابیں دیتا تھا رمبا اس کے لیے سویٹر بن رہی تھی پچھلے دنوں جب اس کا خاوند آیا تھا تو زیدی نے اسے اس طرح باتوں میں الجھائے رکھا کہ شانت اور رمبھا کو اکیلے پکچر جانے کا موقع بھی ہاتھ لگ گیا یہ عورت زیدی دل میں ہنستا تھا بسورتی بس نے خوبصورتی پر فتح پالی تھی یہ نفرت یوں ہی چلتی رہی حتیٰ کہ پکچر کا آخری دن آ گیا زیدی سیٹ پر نہیں آیا پکچر ختم ہو گئی تالیاں ہار پھول مٹھائی مسرت و امبسات پرسوں رمبھا واپس چلی جائے گی اپنے خاوند کے پاس شانت پیشہ عاشقوں کی طرح رنجور داڑھی بڑھائے بال پریشان کیے رمبا کے سامنے آہیں بھرتا تھا اور وہ اپنے حسن کی تاثیر پر مسکراتی تھی کسی سے پوچھا زیدی کہاں ہے یوں ہی لاپرواہی سے جیسے آدمی کسی بہت ہی ضروری بات کا ذکر کرتے کرتے اپنے کتے کو پچکار لگے زیدی کہاں ہے موتی کہاں ہے ڈبو کہاں ہے بےچارا بدسورت مایوس مجبور بیمار کہاں ہے وہ اسے ڈھونڈتی پھرجیکشن روم میں کیمرا روم میں ساؤنڈ کے کمرے میں دفتر میں خود اس کے کمرے میں وہ کہیں نہیں تھا آخر وہ میوزک روم میں گئی میوزک روم میں اندھیرا تاریک اور بلند و بالا کھڑکی کی جھری میں سے اس نے جھانک کر دیکھا کہ زیدی پیانوں پر بیٹھا گا رہا ہے۔ اے غمِ دل کیا کروں؟ اے وحشتِ دل کیا کروں؟ اس کے گلے میں سوز، پکار، لے، ترنم کچھ نہیں تھا مگر وزن ضرور تھا۔ بھاری بودھ جیسے گیت پتھر بن جائے اور چھاتی پر بیٹھ جائے۔ جیسے موت کا اندھیرہ روشنی کی کرن کو مغلوب کرے۔ اور کائنات کی طرف بڑھتا جائے جیسے نفرت کی چٹان پگھل پگھل کر محبت کے لاوے میں تبدیل ہو جائے زیدی گاتے گاتے پیانوں پر سر رکھ کے رونے لگا بدسورتی کا پھول کھل گیا تھا رمبھا بھی کھڑکی پر کھڑی کھڑی رونے لگی وہ ایک دن اور ایک رات اس سنگیت گھر میں محبوس رہا دراصل وہ محبوس نہیں تھا اس نے کل کائنات کو باہر دھکیل کر اپنے آپ کو سنگیت گھر میں آزاد کر لیا تھا دنیا اور اس کے دکھ اور اس کے غم اور اس کی سفلا پروریاں اس سنگیت گھر کے باہر قید کر دی گئی تھی اور وہ ان سب سے آزاد اپنی روح کا نوحہ سن رہا رہا تھا اے دل کیا کروں? اے دل کیا کروں بھر بھر اور دن بھر وہ یہی رہا اور اس کی بدسورتی پگھلتی گئی سنگیت گھر کے دروازے بند تھے اور لوگوں کے کھٹکھٹانے خٹ اور شور مچانے اور رمبھا کے چلانے پر بھی نہیں کھلے اور جب رمبھا چلی گئی تو لوگ کھڑکی توڑ کر اندر گھس گئے زیدی پیانو پر ادھموا پڑا تھا اس نے بلیڈ سے اپنی انگلیاں چھیل لی تھیں اور پیانو کے سفید سروں میں اپنے خون کا راگ بھرا تھا اس نے اپنی بدسورتی کے نہا خانے میں حسن کی محفل سجائی تھی اور نفرت کی اندھی کوکھ میں محبت کے نرم جذبے کی تخلیق کی تھی آج وہ ایک حاملہ عورت کی طرح بے ہوش پڑا تھا اور اس کی آنکھیں اور اس کے گال اور اس کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھی کئی دنوں کے بعد زیدی کو رمبھا کا ایک خط ملا پیارے زیدی تم نرے احمد ہو میں نے تم سے دلچسپی ظاہر کی تم نے جانے کیا کچھ سمجھا یہ تمہاری غلطی تھی میں ایک بیاہتا عورت ہوں میرے دو بچے ہیں میں اپنے خاوند اور بچوں سے پیار کرتی ہوں یہ احمدانہ خیال میرے دل میں بھی نہیں آ یہ چاندی کا سگریٹ کیس تمہیں بھیجتی ہوں زیدی نے خط پھاڑ کر جلا دیا اور چاندی کا سگرٹ کیس اٹھا کر کوئے میں پھیک دیا اور پھر ٹہلتے ٹہلتے میوزک روم کی طرف چلا گیا